شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق شہید اسلام ڈاٹ کام رابطہ سورہ بلد الفٹ پہلی صورت میں حب مال کی مذمت اس میں تریتف المال کا بیان ہے کہ مال سے نفع کیسے حاصل کرو غریبوں پہ خرچ کرو کیا اب لوگ کہیں گے کہ غریبوں کے خرچ کریں تو نفع کہے وہ تو دینا ہے آخرات کا نفع نہیں ملے گا کیا اس کے خیال نہیں سمجھے جیسا جب سورج تو انسان زجر لمصرفین ریاضت کے اعمال خمساں انجام فری قین لا اکسم و بحادر بلا ذکر شواہد قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ اس شہر کے وہ انتہم بحاظر بلاد اور آپ حلول کرنے والے ہیں اس شہر کے اندر ہلون کا مانے گا جی حلول نازل ہونے والے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی اور آپ نازل ہونے والے ہیں اس شہر کے اندر بھائی حضور جس شہر کے اندر نازل ہونے والے تھے کون سے شہر تھا مکہ ہلون بنے ہالون تو مکے کے اندر آپ نے تکلیفیں اٹھائیں تھی یا نہیں اٹھائیں تھیں جی اٹھائی تھی نا ایک معنی اور دوسرا معنی یہ ہے ہلن کا کہ انتا مستحل بہادر حضر تو حلال سمجھا گیا ہے اسی شہر کے اندر پہلا معنی ہل کا کیا تھا نازل ہونا اب معنی کیا ہے مستحل آپ حلال سمجھے جا رہے ہیں اسی شہر کے اندر بھئی شہر جو تھا مکے والا حرم تھا یا نہیں اس کے اندر ایزا دینی جائز تھی یہ مکے کے کافر ایک دوسرے کو نہ قتل کرتے تھے نہ ایزا دیتے تھے لیکن حضور کو ایزا دے رہے تھے یا نہیں تو فرمایا دیکھو تیری ایزا کو یہ لوگ حلال سمجھ رہے ہیں یہ کتنی معنی ہو گئے دو تیسرا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب ایک وقت آئے گا کہ مکے کو آپ کے لیے حلال کر دوں گا کچھ دیر کے لیے آپ جہاد کرو گے اور کافروں پہ کیا پاؤ گے وہ غلبہ پاؤ گے اس میں کہ تسلی بھی ہے یہ معنی بھی ہے تو ہلون کا مانا انتہ لون نمبر ایک ہلون کا مانا انت مستحل نمبر دو ہلون کا معنی مانا فی ہلن پھر معنی ہوگا انتا فی ہلن ایک وقت آئے گا کہ تو ہل کے اندر ہوگا مکے کے اندر وہ والدوں ما والد اور قسم جننے والے کی اور جس کو جنتا ہے بھائی عورت جو بچے کو جنتی ہے آسانی سے جنتی ہے یا تکلیف سے تکلیف سے تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جننے والے کو اور بچہ بچپن کے اندر تکلیفیں برداشت کرتا ہے یا نہیں کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو بھی دیکھو مکے کے اندر اور جننے والی عورت کی تکلیفوں کو بھی دیکھو جس بچے کو جنتی ہے اس کی تکلیفوں کو بھی دیکھو تو یقین کر لو گے کہ انسان تکلیف ہی تکلیف میں ہے انسان کس میں ہے یہ قسمیں تھیں شواہد تھے لقد خلق نال انسان پی یہ جواب قسم ہے ان تکلیفوں کو دیکھو جواب قسم اور جب اللہ ت انسان لکھو جب اللہ ت انسان انسان کی پیدائش یقینی بات ہے کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت کے اندر صاحب اللہ یقر یہ آحادر لکھو جی میرے محترام چند کافر تھے انہوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا ابو جہل ہو گیا ولید ہو گیا ابو الاشد ہو گیا ابوالاشاد کو جانتے ہو وہ کال جس نے بات تھی کہ ایک کندھے کے ساتھ میں دس فرشتے دار گرہوں گا دوسرے سے نو ان لوگوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ ہم نے اتنا اتنا مال خرچ کیا ہے کس کی مخالفت میں حضور کی مخالفت میں پہلے بھی اتنا مال خرچ گیا پھر بھی مال خرچ کرتے رہیں گے حضرت کی مخالفت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کو زاجر کر رہے ہیں زاجر رہ ہے جی کیا گمان کرتا ہے کافر انسان یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اوپر اس کے کوئی ہے یقول اہلکت مال البع کہتا ہے کہ ہلاک کر چکا میں مال کثیر کس کے اوپر چکا اسلام کی مخالفت میں کہتا ہے ہلا کر چکا میں مال کثیر اسلام کی مخالفت میں کیا گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا علام اللہ تذکیر انعامات لکھو جی تذکیر انعامات کیا نہیں کیے ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان بنائی دو لب بنائے وحدین ہن دین اور رہنمائی کی ہم نے اس کی دو راستوں کی طرف خیر و شر انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا اور کس کا راستہ شر کا راستہ بھی دکھا دیا اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے پھر اس کی مرضی تو یہ تذکیر انعامات ہے تو اللہ تعالی کے ان نعمتوں کو دے کے آدمی شکریہ ادا کرے یا کفران نعمت کرے شکریہ ادا کرے لیکن آگے کفران نعمت ہے فلکتا بل اقبا قفران نعمت اسلام یہ نج دین کا معنی کہیں میں نے کیا کیا ہے دو راستے خیر اشعار اور بعض حضرات نج دین کا معنی کرتے ہیں دو پستان ماں کے کیا اب دیکھو وہ معنی بھی صحیح ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے آنکھیں زبان لب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ رہنمائی کرتا ہے تو ماں کے دو پستانوں کی طرف دوڑتا ہے یا نہیں دودھ پینے کے لیے یہ بھی ایک رابر کیا ہے پھلکتا ملا کبا نعمت پس نہ عبور کیا اس نے گھاٹی کو بھئی گھاٹی جانتے ہو پہاڑی رستہ مشکل اونچا اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے لیکن یہاں گھاٹی سے مراد ہے امبال صاحب کیونکہ نیک امبال جو ہے نا وہ بھی انسان مشکل سے کرتا ہے گھاٹی کی طرح ہے بس نہ عبور کیا اس نے گھاٹی کو اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو کیا ہے گھاٹی فکورا کا باتین اب اس گھاٹی کا بیان ہے جی یہ گھاٹی کیا ہے بھائی امال سالے ہیں یا نہیں تو پکو کا باتین کا مضمون لکھو مجاہدۂ نفس کے امال خمسا یہ پانچ عمل کرو تم گھاٹی کو بور کر لو گے مجاہدۂ نفس مجاہدۂ نفس کے اعمال خمسا فکورا کبا اس سے پہلے ہی مقدر ہے وہ گھاٹی کیا ہے چھڑانا ہے گردن کا گردن چھڑانے کا معنی سمجھتے ہو کسی غلام کو آزاد کر دینا اور اتام نمبر دو لکھو یا کھانا دینا بیچ دن کے وہ دن جو صاحب ہے بھوک کا جیسے آج کل سیلاب کے اندر لوگ بھوکے ہیں نا تو ان کو کھانا کھلاؤ یا کھانا کھلانا بیچ دن کے جو بھوکے بھوک والا ہے پاکے والا کس کو کھلاؤ جی یتیم کو رشتہ دار کو یا مسکین کو جو خاک آلودہ ہے زامتر بمن خاک کالودہ یہ کتنی امار آگے جی دو ایک فکورہ کبا دوسرا کیا ہے اتامن فی یومن کان من آمانو پھر اس سے بڑھ کر میں نے یہی لکھے پھر اس سے بڑھ کر جو عمل ہے نا وہ ایمان کا عمل ہے پھر اس سے بڑھ کر ہو جائے ان لوگوں سے جو ایمان لائے نمبر تین ایک دوسرے کو حصیت کی صبر کی نمبر چار ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی رحمت کی مہربانی کی کتنی آ جی پانچ امبر آ گئے تو یہاں سما کا معنی میں نے کیا کیا ہے ہاں اس سے بڑھ کر وہ کیوں کیا ہے یہاں سما جو ہے نا یہ اس کے لیے نہیں ہے تیراخی زمانی کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا جا زید الصما امروں یہ کس کے لیے ہے تراخی زمانی کے لیے نا تراقی زمانی کے لیے نہیں ہے اس کے لیے بناؤ تو غلط ہے پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ دو عمل پہلے ہوں اور ایمان باج میں لائے یعنی پہلے کافر ہو دو عمل جانے تو یہ کس کے لیے ہے بودھ رتبی کے لیے کس کے لیے جی یعنی اس کا رتبہ اونچا ہے سب امال سے اس لیے سنوا لایا کیا الاائے کا صابل میں منا مومنی یہی مومن ہے دائیں والے قیامت کے دن ان کو نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا بلزین بل کافر انجام مجرمین جنہوں نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ وہ ہیں بائیں والے ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی بھائی بند کی ہوئی آگ دیکھو نا تو سٹیل میں چلے جاؤ وہاں جو آگ بند کی ہوتی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی جب وہ اس کی کھڑکی کھولتے ہیں تو کتنے تک اس کی بھاپ جاتی ہے کھلی جو ہے نا کھلی اپنا آگ کوئی اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی بند شدہ تیز ہوتی ہے میں نے خود دیکھ ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہو بڑی سخت ہوتی ہے